اب ان تین آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایا کا نابو و ایا کا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ اس آیت کو پر غور کرنے کے لیے دو تین باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا ایک تو یہ کہ پورے سورہ فاتحہ میں بالکل بیچوں بیچ کی آیت ہے یعنی اس سے پہلے بھی تین آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی تین آیتیں ہیں اور یہ ان آیتوں کے درمیان آئی ہے عیا کا نابزو اور ایا کا نستا دائیں طرف بھی تین اور بائیں طرف بھی تین آیتیں موجود ہیں اور ان کے درمیان میں یہ جملہ ارشاد ساتھ فرمایا گیا ایا کا و اور ایا اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مرکز ہے اور اس کا وسط ہے اس کا سینٹر ہے اور اس سے پہلے کی جو آیتیں آئی ہیں وہ اور اس کے بعد کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ, وہ مل کر حقیقت اس بنیادی حقیقت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہے اب تک کی تین آیتیں آئی تھیں اس میں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تینوں میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان تھا اب بندے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں غور کیا جائے تو درحقیقت سورہ فاتحہ کا یہ مرکز ایک بندے کا اللہ تبارک وطالعہ سے ایک معاہدہ کرا رہا ہے ایک عہد کرا رہا ہے عہد دو باتوں کا ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ کی کریں گے کسی اور کی نہیں اور دوسرے یہ کہ مدد ہم صرف آپ ہی سے چاہیں گے کسی اور سے نہیں تو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایک عبادت اور ایک استعانت تو عبادت کے لفظ میں ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور استعانت میں ایک دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ ہے عبادت کے جو لفظ ہے اسی کو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے چنان سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمایا کہ وہ ماں حلق الجن وال انسا میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ سبارک مطالعہ کی عبادت ہے یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کیا ہے اس کے مفہوم میں عام طور پر افراد و تفرید واقع ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے عبادت یہ کسی اور زبان میں اپنے پورے اور مکمل مفہوم کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا جب ہم اس عربی لفظ کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت محدود ہو جاتا ہے مثلا اردو یا ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پوجنا ہوگا فارسی میں کیا جائے تو پرستش ہوگا انگریزی میں کیا جائے تو ورشپ ہوگا یہ تینوں الفاظ در حقیقت عبادت کے وسیع مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتے کیونکہ پوجنے میں یا پرستش میں یا ورشپ میں درحقیقت کسی ایسے طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے پیش کریں اور بس لہذا جو عبادت کے خاص طریقے ہیں انہیں کو پرستش یا پوجا یا ورش کہا جا سکتا ہے اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجا اور ورسپ سے زیادہ وسیع اور ہم ہے عبادت کے لفظ در حقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کے لغوی معنی غلام کے ہوتے ہیں اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے اگر آکا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جا کر حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے کے پابند تھے حاکم بن کر بیٹھ جاتے لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ فرح جاگا جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کی ذمہ واجب ہوتا کہ وہ کام کریں لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھیں غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لے ایک وہ کام جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے کہ جو اللہ تعالی کے حکم کے خلاف ہے اس کی نافرمانی ہے تو پھر غلام کے ذمے اس کی طاقت واجب نہیں رہتی تھی اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا اختیار نہیں تھا اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا جب ہم اللہ تعالی کی غلامی میں آتے ہیں بندگی میں آتے ہیں تو پھر یہ دو استثنا بھی ختم ہو جاتے ہیں پہلا استثنا تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہوگا وہ تو خود حکم دے رہا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لایا جائے اس میں کوئی نافرمانی کا تصبری نہیں ہو سکتا اور دوسرا سلسلہ اس لیے نہیں کہ بار تعالی جو بھی حکم دیتا ہے وہ عدل پر انصاف پر مشتمل ہوتے وہ مارب کب ضلع مل ابیر اور نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی دے ہی نہیں سکتا لہذا اب اللہ تبارک و تعالی کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کی بلا استثنا اطاعت کی جائے تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے اور دوسرے پرست یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پست ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائے ہیں ان طریقوں کی وجہ آبری جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے روزہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روزہ ہمیں رکھنا ضروری ہے صدقہ دینا زکوٰۃ دینا خیرات کرنا یا حج کرنا عمرہ کرنا یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ سبار مطالعہ مقرر فرمائے ہیں تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامع ہے ایک طرف پرستش اور پرستش کے جو مقررہ طریقے ہیں ان کو اللہ تعالی کے لیے اختیار کرنا اور دوسرے اطاعت یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی نہیں ہے بزاد اطاعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دیں تو وہ اس وجہ سے واجب الطاعت ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جیسے اللہ تبارک وطالیہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کے اطاعت کا حکم بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمے واجب ہو گئی لیکن بذات اطاعت سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور کی نہیں کسی اور کا حکم نہیں ماننا یہی وجہ ہے کہ مثن والدین کی اطاعت کا بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بذات اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی یہ کہلانا مقصود ہے عیا کا میں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بذات اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا جو پرستش کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز ہے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا یہ پریشانی اللہ تعالی کے سامنے ٹکے گی کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتی اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں یا رکو کرنا جائز نہیں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو پرستیج کا طریقہ کہلاتا ہے وہ اختیار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک بتا کے تو یہ کہلا کر ایا کا نابدو کہلا کر دو چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوا کسی کی نہیں کروں گا اور میں اطاعت مکمل اطاعت بذات اور مستقل سمجھ کر بھی کسی اور کی نہیں کروں گا جن مخلوقات کی اطاعت انسان کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و نے اس کا حکم دیا اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہوتا تو پھر اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی تو ایک عہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کے کروں گا اور عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں اطاعت بھی اور پرستش بھی دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا یا مدد بھی ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی نہیں چاہیں گے کسی اور سے نہیں مانگیں گے یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے مدد لینی پڑتی ہے فرق کیجئے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس کو سلوانا ہے اور آپ کو سلوانا نہیں آتا تو کسی درج کی مدد کی ضرورت ہوگی کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لیے مہمان کی مدد کی ضرورت ہوگی کوئی بیماری لائق ہو گئی ہے تو کسی معالی یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے ہیں تو پھر یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اس کا پھر کیا مطلب ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن جن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کار ساز ہے ہمارے یا یہ قادر مطلق ہیں ان کو قدرت مطلق حاصل ہے بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفا دے گا بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے تو اس لیے یہ میری بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوا دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے لہذا ڈاکٹر کے دل میں صحیح بات ڈالنے والا بھی اللہ اور جو تجبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بال ایک ہی بیماری ہے ایک ہی ڈاکٹر ہے ایک ہی دوا ہے لیکن وہ دوا ایک شخص کے لیے کارگر ہو گئی دوسرے شخص کے لیے کارگر نہیں ہوئی اس کو فائدہ پہنچ گیا اس کو فائدہ نہیں پہنچا اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تبارک وطالعہ کی کسی اور کا کام نہیں ہے البتہ اللہ تبارک وطالیہ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے اس سبب کو مؤثر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کار سمجھ کر نہیں قادر مطلق سمجھ کر نہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبضے قدرت میں ہے میرا کام بنا دینا بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہے اور اس سبب کی تاثیر اللہ تعالی ہی کے قبضے قدرت میں ہے لہذا جب یہاں کہہ رہا ہے کہ ایا کا اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور نہ آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کار اپنا مشکل کشا اپنا حاجت روا اور قادر مطلب سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں ہاں جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی اس لیے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اس سے اختیار کرتے ہیں لیکن قدرت مطلقہ وہ آپ ہی کی ہے اور تاثیر آپ ہی کے جی قبضے میں ہے اس لحاظ سے کار ساز آپ ہی ہے مشکل کشا آپ ہی ہے حاجت روا آپ ہی ہیں آپ کے سوا کوئی کار کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور یہی معنی ہے یا کا کے لہذا اس دو جملوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم تقرار کروایا ہے بندے سے اور اسی لیے اس جملے کو سورہ فاتحہ کے برکز میں رکھا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک وطالیہ سے یہ عہد کرے یہ اقرار کرے کہ میں نہ پرستش آپ کے سوا کسی کی کروں گا نہ مکمل اطاعت مستقل بزار سمجھ کر آپ کے سوا کسی کی کروں گا نہ حاجت روا اور مشکل گسا اور کار سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگوں گا یہ بہت بڑا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر لیا ہے اور بندے سے کروایا ہے اور اس کو سورہ فاتحہ کے بالکل بیچو بیچ رکھا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بتایا تھا کہ میں نے سوائے عبادت کے کسی اور کے لئے نہیں بیجا تو اس مقصد کا اعتراف اس آیت میں کرایا گیا ہے بندے سے کہ یا کا و یا کا پھر اس میں ایک اور لطف یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پرستش آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا اطاعت آپ کے سوا کسی اور کے نہیں کروں گا تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعوی کر رہا ہے بہت بڑا عزم کا اظہار کر رہا ہے تو ساتھ ہی بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہ عہد تو بہت اچھا کر لیا اور اپنی طرف سے ارادہ بھی اچھا کر لیا لیکن تم خود اس عہد پر اور اس ارادے پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم سے مدد نہ لہذا عیا کا نابدو کے فوراً بعد اللہ تعالی نے بندے گوئی سے کہا کہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے عہد اور ارادہ تو کر لیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی پرستیش نہیں کریں گے آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے لیکن عملی دنیا میں اس عہد کے اوپر ثابت قدم رہنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو لہٰذا کا نسطئین اب ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی شاید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور پھر یہ جو استعانت ہے یعنی اللہ سبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت اور عبادت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق اس کو مانگنے کے لیے آگے کی تین آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں احدرت سلاۃ المستقیم سلاۃ العدین عنام تعلم غير المطلوب عليهم بل